بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وعز جنده وحزم الحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج محرم الحرام 1441 حجری کی 29 تاریخ ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ عالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے الحمد تیسرا نقطہ جس میں حکومتی تیکون کا ذکر چلا رہا ہے حال ہمارا درس اسی سلسلے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہ حکمران دو قسم کے آپشن استعمال کرتے ہیں دو قسم کے راستے ان کے سامنے ہوتے ہیں ایک راستہ ہوتا ہے ترغیب کا جس میں دلائل اور انسان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دوسرا راستہ ہوتا ہے دلائل کے خاتمے کے بعد دلائل کی کمزوری اور شکست اور مغلوبیت کے بعد وہ راستہ ہے گالی اور گولی کا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ گالی کا جو کام ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے دوسرے راستے میں دوسرے طریقے میں اور دوسرے آپشن میں گولی کا کام زیادہ ہوتا ہے اب فرعون نے جب یہ دیکھا کہ پہلی لاٹھی تو ٹوٹ گئی جادوگر جو کہ دینی پیشوا کی صورت میں مسا علیہ سلاد وسلم والا بھی مقابلے میں مصروف تھے یہ تو ہار گئے اب کیا ہوگا تو جیسے اس زمانے کے دور حاضر کے حکمران کرتے ہیں اسی طرح فرعون نے بھی ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ شروع کیا اور اس نے اپنی فوج اپنی طاقت اور سیکورٹی فورسز کا سہارا لیا کیا کہتا ہے ادرک الفراؤن انکاز سلطان الاقدم صدآ و تقسر و تخلان ہوں فراؤن کو اس بات کا احساس ہوا کہ بادشاہت کی پہلی لاٹھی جو ہے یہ ٹوٹ چکی ہے اور برباد ہو گئی ہے تو اس نے دوسری لاٹھی نکالی اور دوسرا آپشن کیا ہے طاقت کے استعمال قوت کے استعمال کسی کو نہیں چھوڑیں گے یوں کریں گے اور یوں کریں گے یہ کریں گے اور وہ کریں گے دھمکیاں اور اب اس نے دھمکانے کا سلسلہ شروع کیا لنک و لمن کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا بات سمجھ میں آ رہی ہے آج بھی یہی ہو رہا ہے لیکن جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں وہ کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے اللہ تعالی ہمیں خالص اور مخلص استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ تواغیت کے خلاف لڑنے والے مجاہدین میں سے بنائے نیک اور صالح لوگوں میں سے بنائے ایک اور نیک بنائے فلم امن و شراجرا ولیطفا جا ادوریہ جب اہل حق نے مقابلہ جیت لیا اور لوگوں نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی اور لوگ جو ہیں حکومت سے ڈرنے لگے اور چھپ چھپ کر رہنے لگے فرعون نے اپنے میڈیا کو پھر گرم کیا اور یہ پراپیگنڈے شروع ہوئے فرصلہ فراؤن فلمدا ان ہاشرین فراون نے شہروں میں یہ خبریں نشر کروائیں ان نہا شردی مت ان یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اقلیت میں ہیں وہ انَنا لغون ان لوگوں نے ہمارے غصے کو بڑھکایا ہے ہمارے غیض غذب کو دہایا ہے انہوں نے ہمارے غیز و غزب کی آگ بھڑکائی ہے انہوں نے وہ ان لجمی انہا اور ہم سب کے سب محتاط ہیں اور تیار حالت میں استاد فرماتے ہیں عربی مقبولا ہے ماں اشبہ اللہ تبارہ یعنی آج کی رات گزری رات کی طرح ہے کتنی مشابہ ہے فرعونیوں نے بھی وہی سب کچھ کیا تھا جو آج کل فرعونی حکومتوں والے کر رہے ہیں آج کل بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام سے میڈیا سرگرم ہے اہل حق مجاہدین کو بدنام کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے اور جو بدماش ہیں سرکش ہیں ان کو بھی اپنے جیسے مولوی اور اپنے جیسے سرکاری دو روپے کے مولوی مل جاتے ہیں جو اپنا دین بیچتے ہیں خسر دنیا وال بنے پھرتے ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو ان جراثیموں سے نجات عطا فرمائے فسبان اللہ وکما تشا بہ المسار ست تشا بہ نتیج تب محترم نے بہت خوبصورت بات یہاں فرمائی ہے کہ جس طرح کردار فرعونیوں کا اور دور حاضر کے حکمرانوں کا ایک جیسا ہے تو انشاءاللہ اللہ انجام بھی ایک ہی جیسا ہوگا آپ حضرات بھی انشاءاللہ کہہ اور آمین کہہ دیجئے والعاقبت للمتقین اس لیے کہ اچھا انجام آخر کار پرہیزگاروں اور تقواداروں ہی کا ہے یہ امتحانات میرے بھائیوں ختم ہو جائیں گے یہ آزمائشیں انشاءاللہ میرے بھائیوں ختم ہو جائیں گی وہ کارول یم ملی کل جیسے کہ فرعون اور اس کے پیروکاروں کا آخری انجام سمندر میں غرق ہونا تھا اسی طرح اس زمانے کے جو فرعونی ہیں انہوں نے بھی آخرکار کار اللہ غرق ہونا ہے اور جہنم انشاء اللہ ان کا مقدر ہے اللہ تعالی مجاہدین کو حوصلہ عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے اور ان آزمائشوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے و اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد ولا وس اجمائین سبحانک الحمد کشد اللہ انت وطم الق الیک والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ